انسان کا شیطان ایسا ہے کہ جرم ہمارے معاشرے میں ایک امرے عادی بنتا جا رہا ہے اغوا نے ایک خوش مذاقی اور قتل نے ایک خوش فیلی کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے وہ سن کر محظوظ ہوتے ہیں جہاں خود پسندی اور خود پنداری کے سوا ہر چیز باطل ٹھہرے وہاں یہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا جہاں زبردستی سب سے بڑی فضیلت قرار پائے وہاں ایسے تماشے نہ ہوں تو کیسے نہ ہوں خود پروری خود پننداری اور زبردستی کے بہت سے مسلک اور بہت سے مشرب ہیں اور ان میں سے ہر مسلک اور ہر مشرب ہمارے معاشرے میں فروغ پا رہا ہے جسم روندے جاتے ہیں روحیں کچلی جاتی ہیں عزت نفس کو لوٹا جاتا ہے اور ان تمام باتوں کو اس طرح قبول کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ معمول کے عین مطابق ہو یہی نہیں کہ اب برائی کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا بلکہ برائی اب ایک کاروبار بن گئی ہے اور اس کاروبار کے فروغ کے لیے ہمیں برائی سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے انسان کے اندر جو شیطان چھپا ہوا تھا اب وہ ارتکاب اور تجاوز کے راستے دکھاتا ہوا اس کے آگے آگے چل رہا ہے خیرا سری اور خیرا چشمی نے جو قبول عام حاصل کیا ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور تم بھی دیکھ رہے ہو اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے عمر ہاں عمر سے اپنے معاشرے کو ظلم کے لیے سازگار اور عدل کے لیے ناسازگار سازگار پایا ہے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جو زندگی میں حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے اور جو حدود میں رہتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں دراصل اس کی نہاد اور بنیاد ہی میں خرابی پائی جاتی ہے یہ وہ خرابی ہے جسے اس خرابی کا کاروبار کرنے والے اور اس سے منفاط اندوز ہونے والے عین فطرت ثابت کرتے آئے ہیں اسی عین فطرت امر نے زندگی کی فطرت کو مسق کر کے رکھ دیا ہے اس لیے ہر چیز اپنی زد اور ہر شکل اپنا عکس ہو کر رہ گئی ہے چنانچہ جو صحیح ہے وہ غلط قرار پایا ہے اور جو غلط ہے وہ صحیح یہ صورت اپنے حال پر رہے گی یہاں تک کہ اس خرابی کا دفیہ نہ کیا جائے اور انسان کے اس شیطان کی گردن نہ مار دی جائے جو اسے ظلم اور ضلالت کی وادیوں میں بھٹکاتا پھر رہا ہے جولائی سن انیس سو اکہتر